فَأَوحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا <أَوحَا> تب اس نے اللہ کے بندے پر وہ وہی نازل کی جو اس نے اس وقت نازل کی جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آگئے تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی وہی پہنچائی دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے جبرائیل علیہ السلام کو وہی کی تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کی یعنی یہ جبرائیل وہی کی مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت میں وہی کو مبہم رکھا گیا ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس کی وہی کی گئی اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی طرف سے اس کی تفسیر نہ بیان کی جائے البتہ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کوئی بڑی ہی ذیشان بات تھی جو احاطۂ بیان سے باہر ہے